وَمَن أعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْلَمُ رَبِّي لِمَا حَسِبْتَ أما وقت كنت بسيرا على ذلك أتتك آياتنا فنسيتها وقضى كل يوم وكذلك نجذي من أسرفه ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد صدق الله مولانا العزيم ہر قسم کی ہمدو تنا تعریف تنگین تقدیر اس مالک الملک رب العزت واقع الخلا جس کی حکومت ہی اصل حکومت جس کا اختیار ہی اصل اختیار ہے اور جس کا اقتدار ہی زائین اقتدار ہے آ رہی, <تصفح> नहीं, नहीं, رہی. ہیں جا رہی ہیں اختیارات بڑے محدود ہیں اور اقتدار نا قابل اعتماد ہے نا پائےدار ہے اللہ ہی کی حکومت ہمیشہ تو ہمیشہ تک قائم ہے جدوں کچھ بھی نہیں تھی میرا اللہ موجود تھی جدوں کچھ بھی نہیں رہے گا میرا اللہ موجود ہوگا اللہ شان و شانوال یہ سارے آرگی حکمرام اپنے آپ بادشاہ شہنشاہ وزیر اعظم صدر یا مختلف القابات نل سد والے اور اپنے مختلف نام رکھوا والے سب اویار اندر جمع ہوں گے مارے شرمندگی سے نظراں اٹھا نہیں سکیں گے قدم ہلا نہیں سکیں گے اور میرا اللہ فرماریا رہا گا لما نل مل کل <الْيَوْم> یو دسو اج کی بھی بات چاہیے اج ہاک کون ہے تی دنیا کے بڑے بڑے دعوے کیتے میرے احکام کی خلاف ورزی دی انتہا کر دی میری بھیجی ہوئی تعلیمات دیتا میرے امدیا دی تقزیب کیتی میری کتاباں غلط ثابت کرن دی کوشش کیتی کرشش کی نقل کسی شخص دی یہ سب تو انتہائی بدبختی بختی اور بدنسیبی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب غلط کرے اللہ کی کتاب تو نام کی کوشش کرے میرا اللہ قادر ہے اس بات سے کہ ایک لمحہ بھی انہوں مہلت نہ دے لیکن وہ اپنا ہی فرمان ہے بمقدار کہ میں ہر کم دا ایک وقت کیتا ہوں ہر چیز دی ایک مقدار میرے ہاں معین ہے. کوئی کم بھی اس وقت مقررہ تو پہلے نہیں ہوں اور کوئی کم بھی وہ لے نہیں ہوتا کل لو شاعی ان دہ بے مقدار ہر کم وقت مقرر پہ پھر آؤن نے چار سو سال اس دنیا اندر یہ دعوی رکھا آنا رب کو مل آپ سب تو بڑا رب ہاں باقی سارے میرے سے چھوٹے ہیں اور بھی کئی ہیں لیکن مینو سب سے فوکیت حاصل ہے میں سب تو بڑا رب ہاں نو بد اللہ چار سو سال اللہ کی حکمت تھی اس اندر اللہ نے کوئی ایسا راز رکھا فورا نہیں پکڑیا اس ویلے عذاب نازل نہیں ہویا ایک وقت مقرر بدبختی اندر مزید اضافہ ہونا سی واسطے عذاب نے شدید در ہونا سی سے پھر انہوں اللہ نے پکڑا اس طرح بے شمار مثال موجود ہیں کہ اللہ نوٹ لان والے اللہ کی آیات کی تقسیب کرنے والے اللہ کے امبیا نوٹھا کہنے والے حتا کہ ان قتل اور شہید کر دین والے اس دنیا اندر کئی بد آئے اللہ نے انہوں وقت مقرر سے پکڑا اج بھی ایسے بدسیمت اور بدبخت لوگوں کی کمی نہیں جہے جی اللہ کی آیات نٹلاح کی کوشش کر رہے ہیں کدی کسی شکل اندر کدی صورت اندر کبھی کسی طریقے نل, کبھی کسے طریقے تازہ ترین مثال اللہ کی آیات نٹلاح کی اللہ کے فیصلے غلط کہن دی یہ ہے اج دے اخبار اندر تھی سارے پڑھ چکے ہو سن چکے ہو دیکھ چکے ہو کہ عورت کی شہادت اور گواہی کے بارے اندر ایک مفتیہ نے فتوہ دیتا ہے پہلے تو مفتی سنتے آئے سا ہوں مفتیہ بن گئی ہے انہیں فتوا دیتا ہے کہ اللہ نو کی پتا ہوگی عورت کے مرد کی گواہی برابر ہوتی ہے میم پتا ہے یہ دونوں کی گواہی برابر میرا اللہ قادر ہے انہیں قیامت کے دن سے زبان سے موہر لگانی ہے سیل کرنی ہے زبان وہ اب بھی کر سکتا ہے لیکن انہیں تھوڑی سی دی مہلت دیکھی ہوئی ہے کوئی گل ہوکواس کر لے کچھ ہودر باقی ہے کہ وہ بھی پوری کر لے اللہ کی پتا ہے کہ مرد اور عورت ایکو جی اقل رکھ ہیں انہوں نے ایکو جی حیثیت ہے مینو پتا ہے دونوں کی گواہی برابر ہوتی ہے اللہ نے قرآن اندر فرمایا کہ عورت کی گواہ اور اجول ممراطاں مرد کے مقابلے اندر دو عورتوں کی گواہی وہ حیثیت رکھتی ہے جڑی ایک مرد کی گواہی حیثیت رکھتی ہے وہ آتی ہے نہیں خدا جھوٹ بولتا ہے ہے اللہ مرد اور عورت کی گواہی برابر ہوتی ہے اگیں بات اتو تک تھی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مذاق اڑایا جاتا ہے آپ کے اس شاپ کیتی جاندی کی جاتی تھی غلط ثابت کرن دی کوشش کیتی جاندی تھی ہوں بد بکتی دی انتہا ہو گئی ہے کہ اللہ دی کتاب نو غلط ثابت کرن دی کوشش کیتی کی یہ ای ایک بڑی واضح علامت ہے کہ ہن اللہ دی غیرت جوش اندر آؤ والی یہ کی ہو سکتا اللہ دا عذاب ہوا اون او والا ہے اور وہ او شکلیں ظاہر ہو رہی ہیں ابھی بڑے تیچ ہاں وہ کئی سورت سارے سامنے آ رہی ہیں اج تو چودہ سو سال پہلے اللہ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سی کہ مکے کے کافر اور مشرک جنہ نے میرے گھر اندر بیت اللہ اندر تین سو سٹ اللہ شریق بنا کے رکھے ہوئے بڑے بڑے خبیس لوگ ہو گئے کہ اللہ کے گھر اندر تین سو سٹ اللہ شریق بنا کے سجائے ہوئے آج کوئی گورنر ہاؤس اندر ایک جمی گورنر بنا کے کھڑا کر دے وہ گولی نال اڑا دیا کہ ہے گورنر سے میں یا تو کون آ گیا کہ تھی اللہ دا حوصلہ دیکھو اللہ دی گرد دیکھو کہ اللہ دے گھر اندر اللہ دے تین سو سٹ شریق کھڑے کی جو ہوئے اللہ نے انہوں سے سارا حجت پوریا کی کل قیامت دے دن یہ کہہ نہ سکون کہ سانو تے پتہ ہی نہیں چلیا سانوں تو کسی دسیا ہی نہ سانو تے اے بات کسی سمجھائی نہیں سارا ہجت پوریا کرا کما مکے دے مشرقہ فرمایا سہی برا بول اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے نال شریک بنا وال میری ذات اندر میری صفات اندر میری طاقت اندر میری قدرت اندر شریک شریق بنا ذرا پوچھو ان غورا کہ میرا اللہ اگر پانی حکم دے دے کہ تو تلے چلا جا زمین دی انتہائی گہرائی اندر چلا جا پوئیا کی کم دے ماں امین یہ جڑا میٹھا پانی ہر وقت پیندے نے یہاں کا کوئی وا چھوٹا زمین چ پانی باہر لیا سکتا ہے یہ چودہ سو سال پہلے بھی ایک بات ہے عذاب نازل ہو رہا ہے اللہ دا کیا تی خبر پڑھ نہیں رہے کسی دا کوئی عزیز ہے کہ وہ اطلاع نہیں دیکھی کہ اسلام آباد اور پنڈی اندر پینوار سے پانی نہیں مل رہے وہ پانی کدھر چلا جائے میرا اللہ دکھا رہا ہے کہ میں پانی ہوں زمین دے دیکھ جذب کر سکنا باز آ جاؤ میری نا پرمانی تو رک جاؤ حشر ہشر پہلیا قوم زیادہ براؤ ان لوگوں زیادہ دریل اور رسوا ہو کے دنیا تو رک پانی کتنے چلا گیا ڈیم خشک ہو رہا ہے پانی دی سطح تھے جا رہی ہے پینے واسطے پانی نہیں مل رہا اب اخبار اندر ہے کہ ایک عام فیملی اور خاندان دی روزانہ ضرورت دا پانی ڈیڑھ سو روپئے کا مل رہا ہے ایک دن دی ضرورت دا پانی ڈیڑھ سو روپئے یہ اجے اللہ تھوڑا جا نقشہ دکھا رہے ہیں کہ تیری نمک برس رہی کے بعد آ جاؤ انسان بن جاؤ بندے دے پتر بن جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو لے امرا ہم امرا کہ وہ قوم کدی کامیاب نہیں ہو سکتی جنہوں نے اپنے معاملات کسی عورت کے حوالے کر دیتا اور او قوم کدی کامیاب نہیں ہو ہوتی وہ او کدی نہیں ہو سکتا او نجات نہیں پا سکتی وہ کدی او دنیا اندر پنپ نہیں کرتی ایک دوسری حدیث اندر تین چیزاں بیان فرمائیاں محمد اللہ فرمایا وسلم ہوں سے کوشش یہ بھی جاری ہے شروع ہے کہ اللہ کی کتاب کی آواز کسی کے کن تک نہ پہنچے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کسی نو سنائی نہ دے لاؤڈ سپیکر سے پابندی لگا دیو دخبارات اندر تفصیل شیتانہ کی کابینہ کا ایک فیصلہ شایا ہو چکا ہے اللہ پابندی دی محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پہنچے پابندی لگا یہ پابندی کئی پیرون لگان دے رہے اج تک نہیں لگ سکی اور انشاءاللہ قیامت اللہ تک نہیں لگ سکے میرے اللہ نے قرآن اندر اعلان کیا ہوا ہے ارسل رسوله الحق ولو وفی آیت ولو فرمایا اللہ کو ذات ہے وہ با اختیار ذات ہے اللہ جل وہ ارسل وال رسول جن اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دے کے ہدایت کا سامان سچا اور حق دین دے کے بھیجیا جدی اندر کوئی شک نہیں کوئی شبہ نہیں وہ دین دے کے لائی لوہا تن ہارا لوہا ون ہاروا سواؤ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے رات بھی منور ہے, ہے, ہے دن بھی روشن ہے فرمایا اللہ وہ ذات ہے اللہ کا وہ اختیار ہے ارسل رحو بل جن اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا سامان دے کے پیجیا ودی الحق اور سچا دین دے بھیجیا تا کہ کل ہی اس روئے زمین اندر جن نے غلط اور باق دین پہلے موجود نے ان سارے اسلام نو غالب کر دے بلو کرے ہل کاپرون یہ بات کافرا نظر پسند آئے یا نہ آئے بلو کرے ہل مشرق یہ بات مشرقہ اچھی لگے یا نہ لگے اللہ نے اپنا دین غالب کر کے دکھانا ہے اور کر کے رہے یہ دین کی دی آواز زبان والے مٹ گئے دین زندہ ہے اور قیامت تک انشاءاللہ شاء اللہ زندہ رہے یہ آواز میں کوئی نہیں دبا سکتا ان اگے پہنچان تو کوئی نہیں روک سکتا میں ارض کر لگا تھا کہ تین چیزاں بیان فرمائیاں رسول اللہ فرمایا ازا کان عمارا حکم شرار حکم جس ویلے تا حکمران طبقہ تے حاکم شریر اور خبیث ہو جان شریر تو کی مراد ہے کہ ان درارتوں تو لوگ ڈرتے پھر بچتے پھر دا کا رستہ دیں کہ وہ خدیس آدمی آ رہے یہ خیر نہیں ہو ایک لائن قریشی تھوڑی دیر واسطے آیا نا لائن قریشی تھوڑی دیر واسطے اتنے آیا کہ بھیجا گیا کہ وہ تھا جو ستیاناس کر گیا ہے وہ پتہ ہی نہیں سن بعد اون والے شریر حکمران نجی دورے گریباں کا خون چوس چوس کے قومی خزانے پیسہ جمع ہوتا ہے دس کروڑ روپیہ ایک نیجی دورے تے شریر آدمی خرچ کر کے آیا جاتی دورہ سرکاری دورہ نہیں سی ذاتی دورہ اپنے بیٹے دی دگری اونو ہویاں تھی اور کی ڈگری اس لیا ہونا سر کلنٹنگ فوٹو کھچوانی سیڑی نصیب نہیں ہو سکی وہ کلنٹن خاص یہ تھی کہ امریکہ دے صدر سدر میری فوٹو چھپ جائے میں او دے نال بیٹھا ہوا نال کھڑا ہوا کتے جا رہا ہوا اگر وہ فوٹو چھپ جاتی تو صرف رشتہ قریب نہیں تھی نہ ہونا امریکہ کا سدر نال کھڑا ہے تے فرشتے ڈر اداب قبر تو محفوظ ہو جاتا قیامت حساب تو بچ جانا کلنٹنگ فوٹو کھنچوا کے لیکن او دی او خاص دی اللہ نے پوری نہیں ہوندے. ایک نجی دورے کے دس کروڑ روپیہ عوام کا چوسیا ہوا خون جہرا ہے وہ خرچ کر کے آ کیا ایسے لوگ اپنی موت سے یقین نہیں کہ مرنے اللہ کے حساب ایمان نہیں اللہ کے فرما رہے نے ایس قرآن اندر واللہ الحساب کسی غلط فہمی اندر نہ رہنا اللہ بڑی جلدی حساب ہے اللہ د حساب اندر کوئی دیر ہی نہیں سری الحساب اضاطان عمرا حکم شرار حکم فرمایا جس وا حکمران سب کا شریر ہو جائے خبیس ہو جائے ظالم ہو جائے تھے حقوق غصب کرنے شروع کر دے جسے حکمران سب کا دوسری بات عمارا حکم بخالا حکم امیر لوگ جنہ کو دولت ہو جنا کل روپے پیسے کنجوس ہو جان اللہ خرچ تے لکھا روپے خرچ کر دے تے کروڑا روپے پوری قوم خرچ کر دے لیکن جس ویسے کسی گریبی مدد کی ضرورت پہ اس ویل بخیل ہو جائے ماہ حکم تن فرمان اللہ عمرا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ حکم جس وے حکمران لوگ شریر ہو جان خدیس ہو جان بد عمل ہو جان اللہ فرمان ہو جان اللہ رسول کے فرمان ہو جان صلی اللہ علیہ وسلم حکم بخالا حکم مالدار سب کا وکیل اور کنجوس ہو جائے اللہ کی راہ خرچ کرنے تیار نہ ہو گریب کی مدد اور وہ تعمیر لی تیار نہ ہوسری چیز رکم معاملات عورتوں کے قبضے اندر آ جان ذرا غور کرو یہ تین شکل سڈے تا نہیں آئی ساڈا حکمران طبقہ شریر اور خبیص ہو چکا ہے یا نہیں راجی کما غریبا خرچ کرن تو بخیل بن چکے نہیں یا نہیں؟ اور ساڑے معاملات اور ساڑے قبضے اندر آ چکے نہیں یا نہیں ابھی انہوں نے دے چکے ہیں یا نہیں فرمایا جس ویسے اے حالت ہو جائے کسی قوم کی پھر تو جیسا کوئی بے شرم اور بےغیرت ہے ہی نہیں تھوڑی زندگی نا پھر مر جانا بہتر زمین سے چلن لگو زمین تے اندر چلے جانا بہتر ہے بےغیرت رہا ہی نہیں دنیا ابھی بےغیرتی اس حد تک پہنچ چکے سانو احساس ہو نہ ہوا شاور بےدار ہو نہ ہو سکیں ਦੀ انتہا نو رہے تینتاری ہو چکی ہیں اللہ سباز ہے وَمَنْ عَمْ ذِكْرِ جو شخص بھی میرے حکم تو میرے قانون تو میری بھیجی ہوئی تعلیم تو میری اتاری ہوئی کتاب قرآن تو منہ مو موڑے گا خودے تو روح گردانی کرے گا وہ دی طرف اپنی کمر کر کے کھڑا ہو جائے گا اون پتے پشت ڈال لے گا ومن آن ذکری وہ کوئی عربی یا عجمی. کیا یا سفید امیر ہوگئے یا غریب ومن آ راجا ام ذکری جن نے میرے حکم تو میرے ذکر تو میری کتاب تو میرے قرآن تو منہ موڑ لیا میں ان دیاں دیا سزاواں دنیا و دیواز دو سزا تجویز کی تھی ہوں میں ایک سزا آفر جس شخص نے بھی میرے ذکر تو میری کتاب تو میرے قرآن تو منہ مو موڑ لیا وہ دو سزامہ نے فَإنَّ لَهُ سزا نے پہلی سزا دنیا اندر میں انہوں دینی ہے وہ یہ ہے کہ او دا جینا حرام کر دیا گا او دی زندگی دی گزران تنگ کر دیں وہ زندہ ہوئے گا لیکن او کوئی سا ستت نہیں ہو او پیسے لے کے بازار اندر نکلے گا گومے پھرے گا وہ کھان پینے دی کوئی چیز نہیں ملے گی تو ایتم کا میں وہ گزران تنگ کر دیا یہ کہا فرمان ہے اللہ کاماشان جدہ وعدہ کوئی بھی ایسا نہیں جہی اندر شک کیا جا جرا ہو سکے اور جو اعلان کیتا ہوا ہے وہ پورا کر سکتا ہے کر کے دکھا سکتا ہے صرف این اعلان ہی نہیں مائشا تھا جنہیں میرے ذکر تو منہ مو موڑ لیا جن میری کتاب نت پشت ڈال دے میرے نال اپنا تعلق توڑ لیا یہ مسلمان کیا جا رہا کافر نے تو تعلق قائم ہی نہیں نہ جو کچھ آخرت اندر نیمت نے نیم اپنے بندیاں کافر اللہ دنیا کے ہی حساب برابر کر رہے تھے رہے انہیں. اور صحابہ رضوان اللہ مجموعی انہوں نے کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جس ویل کسی شخص کے گھر ذرا پراوانی ہونی شروع ہو جاندی اچھا کھان پی واسطے ملنا شروع ہو جانا کہ وہ رو لگ پی انہوں میں ایک غم اور فکر لاحق ہو جاتا دوست دے خیریت ہے کوئی تکلیف کوئی پریشانی کوئی کی گل ہے کیوں اس طرح رو رہے ہو کیوں اس طرح و ملال کی تصویر بنے بیٹھے ہو کہ اب وہ جواب یہ دیں کہ میرے گھر کھان بے شمار چیزاں موجود نے نیمت موجود نے وافری ہے مینو یہ فکر اور غم لگ گیا ہے کہ جو کچھ اللہ نے مسلمان واسطے اگے رکھیا ہے رکھے وہ حصہ میرا میرے دنیا تے سے تو نہیں دیکھتا میں اگوں محروم ہو جاؤں ذرا دیکھو نلی سوچ میرا حصہ مسے ہی جا رہا کہ چل تیرا حساب بے لاک ہو گیا اگے تیرے لیے کچھ نہیں میم کہ یہ غم لگا کافروں اللہ نے دنیا تے ہی حساب پورا کر لیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے جس وی اللہ کا دا گھر بنایا بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو ایک دعا کی تھی گوا تے بے شمار کی تھی ایک دع یہ بھی کی تھی کہ اللہ تیرا تیر بن چکا ہے تیرے حکم کے مطابق دی تعمیر مکمل ہو گئی ہے رب آ گل بالا یا اللہ اس گھر امن والا بنا دے اتنے لوگ چین نصیب کر دے جڑا جا ان سکون کی دولت نال مالا مال کر دے رب جعل اللہ نے دعا قبول کر دیا دی وعدہ کر لیا ومن آمنا ابراہیم بالکل تیری دعا درست اور صحیح ہے اور میں ان قبول کرنا اتر میرے گھر جہاں بھی آ جائے گا میں انہوں چین دے دیا گا سکون دے دیا گا اتنی نام دے دیا دعا جاری ہے اگے انتظام مَنْ آمَنَ مِنْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ <الْآخِر> اللہ اتنے والا جڑا بندہ تیرے تیر ایمان رکھتا ہویامت دن سے یقین ہوا نہ رزق عطا کریں اونوں کھانے صبح شام ہل دیں یہ دعا کچھ مشروف تھی من آ من مل آخر ہوئے اپنا رب من قیامت فرمایا ومن کا فار ابراہیم جہاں مینو نہ منے اُن میں مار دیا میں رب ہوں لیکن فرق ہے منن والے اور نہ منن والے اندر جن نہیں منیا اللہ نے انہوں جو کچھ دینا ہے دنیا اندر ہی دی دینا ہے اسی حساب بے باق کر دینا کہ جنہیں من لیا ہے وہ کسرہ اگے جا کے پوریا کر دینا بل آ کے بتو لکی وعدہ ہے کہ آخرت پرہیز دارا اور متکلا واسطے ہے دنیا کاترا واسطے ہے تو ایسے صبر کر لے لپنے آپ تھوڑا جہ روک لے محرومی کا شکار رہ کے میرے سے راضی رہی بدگمان نہ ہو جائیں کہ میرا رب کتنے چلا گیا ایک آخر ہے صبح شام کھا رہا ہے پی رہا ہے بد مستق ہو چکا ہے میں انہوں مننا کھا بیٹھا ہوا بد نہ ہو جائیں بد کا شکار نہ ہو جائیں میں تیری مثال اور تیرا نمونہ قائم کرنا ہے دنیا اندر کے دیکھو میرے ایسے ایسے بندے بھی موجود ہیں اہ کلیلم تھوڑا جہا دنیا اندر میں فائدہ پہنچانا ہے قلیل اور ان مثالاں کئی موجود ہیں حدیث کی پاکم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے کہ کوئی شخص کسی بہت بڑے کھلے میدان اندر جا کے کہ اپنی انگوٹھی اتار کے اس میدان اندر رکھ جنی جگہ انگوٹھی نے گھیر لی ہے یہ ساری دنیا ہے جدو تو اللہ نے یہ بنائی ہے تک قائم رکھنی ہے انگوٹھی والی جگہ ساری دنیا ہے کہ باقی میدان آخر اندازہ کرو کی نسبت ہے انگوٹھی تھوڑی سی جگہ میدان میں دوسری حدیث اندر اتنا بیان کروایا سکون پرندہ اڑدہ اڑدا سمندر چو پانی بھی اپنی چنجی دو چار پتھرے فرمایا بدگمان نہ ہو جائیں کسی غلط سہمی کا شکار نہ ہو جائیں. شیطان دے کے اندر نہ آ جائیں کہ ایک ہی بن رہا ہے کافر کھا رہا ہے میں مسلمان ہونے کے باوجود بکا بیٹھا میں پائے فائدہ دنیا پہچان پھر فرمایا جا رہا ہے میں مسلمان ہاں میں ایماندار ہاں میری کتاب کو منہ موڑ لگے میرے احکام پر روح گردانی کرے میری کتاب مو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے دنیا اندر تزاق ہی دیا گا بھائی شتم گن کا میں زندگی تنگ کر کے رکھ دیاں گا دی گزر تنگ کر دی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا کوئی ہباری مدد نہیں کر سکے گا جب میں انہوں تنگ کر دوں گا دنیا دی زندگی اس طرح گزرے گی آخرت کا آزاد کس طرح شروع ہو فرمایا شُرُحُ تِعَامَ تِعَامَ تِعَامَ آمَا। لئے قیامت قبر تو اٹھے تے چندا ہو کے اکی تو محروم ہو کے قبر چو چیخ چلانا ہوا اس دن والوں دا جو حال ہونا ہے وہ اللہ نے قرآن اندر تفصیل بیان کر دیا ہے جنا کی نظر کم کر دی ہو دیکھ سکھ دے جو حال ہونا ہے انہوں نے جو پریشانی راہ ہونی پر فرمایا اس طرح میدان مقصد اندر لوگ دوڑتے اے دیکھنے والے تو تیکھے گا میدان مقصد اندر قیامت دے دن لوگ دوڑتے پھرتے ہونگے کہ جس طرح انہوں نے کوئی نشے والی چیز پی لی ہے کہ وہ نشہ دماغ میں چڑھیا ہوا ہے انہوں کی عقل چکا نہیں دیوانے اور مجموع بن کے دوڑتے پھر رہے ہیں. لیکن حقیقت ہوئی نشا نہیں پیتا ہوئی منشی چیز استعمال نہیں کیالت کی کوئی, کوئی, کوئی چیز نہیں ایسی کھادی ہوگی بلا کن عذاب اللہ شدید اللہ کا عذاب اتنا سخت نظر آ رہا ہوگا کہ وہ پاگل سے دیوانی ہو کے دوڑے پھر اکی بار ایسے حالات ایسے ماحول اندر جہیا اکی بھی نہ ہوئی وہی کی ہے ہوگی اندازہ کرو ذرا ونا شروع ہو یو مل کے آمتے آما فرمایا قیام کے دن اتنی وہاں کر کے قبر چکا چیخ کا ہوا چیلن کا ہوا باہر کردہ ہویا نکلے گا اور کہہ رہا ہوئے گا رب لی وقد کن تو بسیر میری نظر بالکل میں چشمہ بھی استعمال نہیں آسی راہ میں چنگا پلا دیکھتا تھا کہ اج میری آخی نو کی ہو گیا میں اللہ چوال کردہ ہوا چیختا ہوا چلانا ہوا قبر وہاب پتا کیسا تیری آخی بالکل درست بنائی سن لیکن بد نصیبی اور بد بختی ہے کہ تیرے سامنے اینشانیاں سن میری طاقت دیا میری قدرت دیا میرے بغیر امدن ہا میل مشرق دی طرف چلا جا مغرب دی طرف پرواز کر جا شمال جنوب جتنے مرضی چلا جا فرمایا بے گئے آسمان دھلے کوئی سہارا نہیں دیتا ہوا تھلے کوئی سکون نہیں حکم بنا کے کھڑا ہو جا اور آسمان خدا. اور آسمانوں ست آسمان حالانکہ سب آسمان کا اللہ فرمانے تے در تہ ست آسمان بنایا اور ملک ہیں کھڑے ہیں انہیں کیفیت کی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین تو لے کے جنا آسمان دور ہے یہ پہلا آسمان اینا ہی موٹا ہے جنا زمین تو یہ فاصلہ ہے اوٹا ہے جس ویسے یہ موٹائی ختم ہو جاتی ہے تو دوسرے اور تیسرے آسمان اندر این فاصلہ پھر موجود ہے پھر دوسرا اینا موٹا پھر اگے ایس فاصلہ اللہ حاضر کیا ستے آسمان اس طرح اللہ نے تح در تہ بنائے ہوئے اللہ اس انھے نوچے گا جنیاں آخی کے آمد سلب ہو جان گیا نہ ہو کے قبر چھٹے گا تیرے سامنے آسمان نہیں تھی تو سکیں اسے نظر ایسا نہیں کی تھی تیری پیروں تھے زمین کوئی نہیں تھی سب سوچے ہی نہیں تھی تو کہ یہ کن بنایا ہوا سب کچھ یہا قبضہ اور کھا اختیار ہے کی تک؟ یا تو نشانیاں سامنے موجود رہیاں روز آن والیاں جان والیاں سورج آ رہا ہے جا رہا ہے چند آ رہا ہے جا رہا ہے رات آدھی دن چلا جانا ہے دن آدھا ہے رات چلی جان ہے کنیا نشانیاں سن تر سامنے تیرے سامنے کن موت واقع ہوئی جی اپنی زندگی اندر بڑے بڑے جاب بڑے بڑے ظالم رہے بڑے بڑے دعوے کیتے انہوں نے تیرے سامنے وہاں دی موت واقع ہوئی تینوں پھر بھی خیال نہ آیا یہ سارے خارجی عوامل میں، تُو اپنی ذات کی طرف کدی نہ دیکھا کدی غور نہ کیتا وق ان ان کو لا تو ضرور اللہ فرما دینے کہ تھی اپنے آپ کے کدی غور نہیں کیتا اپنے متعلق ہی سوچ ل کہ کنے بنایا تیرے واسطے میٹیریل کی استعمال کیتا ہے؟ کس چیز کو بنایا؟ فرمایا پہلے تیرا کوئی نام و نشان تیرا کوئی تذکرہ ہی نہیں کسی جد بنانا تا تیرے واسطے میٹیریل کی انتخاب اور ذلیل کچرا پانی دا جڑا جسم لگ جائے تو بغیر غسل سے جسم پاک نہیں کپڑے بغیر جی بنایا کتنے بنایا تین تینوں بناؤ واسطے جگہ کیڑی منتخب کی تیری ماں کا رو تی تیری شکل و صورت جس طرح کی چاہیے تھا بقی کو اپ تر باقی ساری چیزاں چڈ لے اگر تو اپنے آپ سے اگور کر لو تو میرے تو بیگانہ نہیں رہ سکتا میرا منفر نہیں رہے چلو بنایا ہے جس ویسے پیدائش کا مرحلہ آیا ہے تیو اس دنیا کے اندر ہے ماں دے پیٹ اندر اور رحم اندر سے جو نظام انہیں قائم رکھیا تو رکھا تنیا تو کی آئیں وحدئی کہ ہوں تیری ماں دے سینے اندر تیر دھو ن جاری کریں وحدئی نا ہن نج دئی دو نہر چلا دیتی تیرے واسطے دھو تین کدی بھی شرم نہیں آئی کدی بھی حیا نہیں آیا کبھی بھی تو توچیا نہیں کہ ایک انہیں بنایا سارا سستا پھر تیری عمر گزر گزرتی چلی گئی تو بڑا ہند چلا گیا ایک وقت وہ آ گیا فرمایا مایا ومن نو نر ہو سو الخلق خل افل آر جس طرح جس طرح کسی کی عمر اب لمبی کرتے جانے ہیں وہ بڑا ہوں چاہتا ہے کہ پھر اب وہ جسم اندر توڑ فوڑ شروع کر دیں کدی تیرے دند گرنے شروع ہو جاندے جی تیرے کن جواب دینا شروع کر دیں کبھی تیری نظر اندر کمزوری آ جاندی ہے دیکھ دیا نہیں اچھی کبھی تیرے پیر چل دے نہیں تو توچیا ہی نہیں کبھی کہ یہ کی ہو رہا ہے. یہ توڑ فوڑ کا سلسلہ جاری ہے کون یہ کر رہا سارا کم ومن نو میر ہو نو ہو پھر کی لمبی عمر دینی ہے جس طرح جس طرح لمبی جاتی ہے بالکل ٹھیک تھی میری, میری اکی نو کی ہو گیا جباب ملے گا سامنے کنیاں نہیں کہانی نشانی تیرے سبق حاصل کرنے کافی تیرے ایمان واسطے کافی ایک نشانی این کامل اور مکمل اور کھلی ہے کہ ایک نشانی اگر آدمی پکڑ لے وہ پیچھے ہی لگ جائے کہ اللہ تک پہنچا لے تک دیکھ دیکھ کے اپنی اکی بند کی لگی تو دیکھا انہوں کہ دیکھ دیکھ اکی بند کر لیاں دنیا بندی بند جن ذکر تو منہ مو موڑ لیا قرآن تو روح گردانی کیتی سڈے احکام دی خلاف ورزی شروع کر دوں چوفلا شروع کر دیا اللہ کے کسی حکم او دے خلاف کچھ پینا. او دے اے وہ کہ اللہ نے جو کچھ کیا ہے غلط کیا وہ پتا ہی نہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا نو ماوا نو ازواج مشاہرات نو آپ نے فرمایا انت الن نا کے سات العقل اے مسلمان خواتین کے سات القلین اللہ نے ایک تقسیم کی تھی آدم دی اولاد اندر علیہ السلام تقسیم کی کی تھی کہ دو جنس بنائی نے ایک جنس نو زکور دام دتا ہے قرآن اندر اور دوسری جنس نو انس کا نام دیتا ہے یعنی مذکر اور منس مرد اور عورت یہ اللہ کی تقسیم فرمایا اے مسلمان خواتین ایمان وانیو انتن ناقصات العقل دین مرد دے مقابلے اندر اللہ نے عقل اندر بھی تے دین اندر بھی کم تر بنایا ہے عقل بھی کم ہے تو دین بھی کم ہے فرما رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلاح صحابیات نے دا ایمان بعد والی پوری امت دے ایمان امتانے جائے میرا اے ایمان اور عقیدہ ہے کہ ایک صحابیا دا ایمان ساری امت دے امتانو پاری نکلے گا او دا مقابلہ کون کر سکتا ہے جن ایمان دی حالت اندر اپنی اکیل محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دیکھا وہ ایمان دا مقابلہ کون کر سکتا ہے جنہیں اپنے کنارمد ال رسول اللہ صلی اللہ انتن العقل کے حکم سن کے دین بھی, دے تو بھی مرد کے مقابلے اندر ناقص ہے کمتر ہے سڈیا ماوا نے نے ازواج مطاہرات نے فورن یا رسول اللہ صلی اللہ مقبول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اکل اور آپ نے ہوں دلائل کھے فرمایا قرآن نہیں پڑھیا کچھ یا اللہ نے فرمایا نہیں کہ جس ویسے کوئی لین دین کا معاملہ ہوئی ہوئے ہوے مِرْ تے دو مرد گواہ بنا لیا بنا لیا جے تے دوسری آدمی نے مقابلے اندر دو عورت گواہ بنا لیا اس قرآن نہیں پڑھیا جی جی قرآن سے روز پڑھنی لیکن اس واسطے کئی گور ہی نہیں چکی فرمایا یہ تاریخ اقل دے کم تر ہوندہ اللہ ہونے سبوت قرآن دے دے تھے اقل کم تر ہے ہوما سات کے احدا ہو مل اخرا فرمایا دو عورتیں اس واسطے گواہ بنایا جے کہ ایک نو یاد نہ رہے تے دوسری یاد کرا دے گی ایک بھول گئی جی تے دوسری یاد کرا دے گی حادثہ کمزور ہے نا. عقل ناقص ہے مطمئن ہو گیا کہ ایک گل تو ٹھیک ہے جی بالکل اللہ دا فرمان ہے اے دے سامنے کون دم مار سکتا ہے اے یہ اچھ چودویں یا پندروی صدیق کسے گندے ذہن والا مرد یا عورت ہو گیا انہوں نے ضرورت ہو سکتی نا کہ اللہ دے فرمانوں چٹکاؤ کی کوشش کریں انہوں نے کون تسلیم کر لیا کہ اللہ دا فرمان ہے سرچ حقیقی کرنا ہے ہوں آئی دوسری بات کہ تا دی ناقص اور کم تر ہے مرد کے مقابلے اندر ایک مسلمان دا دین مرد دا دین جڑا ہے جہاں مقابلے اندر وہ زیادہ عظمت والا ہے زیادہ وہ اللہ دیہ درجی والا ہے تو اڈا دین کم تر ہے کرتی جی ایک کس طرح رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہر مہینے چند دن تھنوں نماز کی معافی نہیں تو نماز نہیں پڑھتی چند دن ہر مہینے حالانکہ یہ اندر انہوں نے اپنا کوئی قصور نہیں کتاب اللہ فی ہونا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام دی ہر بیٹی کی فطرت اندر بات اللہ نے رکھ دیتی ہے فرمایا چند دن تھی نماز نہیں پڑھتی لیکن مسلمان مرد جہرا ہے وہ مرد دم تک نماز پڑھتا رہتا ہے وہ کبھی بھی نماز دی محافظ نہیں ہو کبھی بھی نماز نہیں چڑھتا اس لحاظ میں تین بھی وہ مقابلے اندر نہ اس ویلے آمنہ وسن ڈکنا کہہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک ہے یہ فیصلہ اللہ کا ہے اللہ نے ساری فطرت اس طرح بنائی ہے سے کوئی اعتراض نہیں من لیا یہ قبول کر لیا کہ اللہ کا فیصلہ سچا ہے برہق ہے اور درست یہ بد بدبختی اور بدنصیبی ہے کسے دی کہ وہ اللہ نشورہ دے کہ تو ایک ہی کر ت اللہ نو پتہ ہی نہیں میں زیادہ عقل مند ہاں یا میں برابر دی عقل مند ہاں اللہ نو پتہ ہی نہیں اللہ ایک ہو مسلط ہو گئی اب دی اخبار اندر کہ تھوڑی جی رکاوٹ جی ہے تھی نا. بیٹیاں بیٹیا تین باہر غیر ملکا کافرا کھیلا نہیں کھیل سدی سنکر تھوڑی جی پابندی تھی کہ باہر کسے ملک اندر جا کے پاکستان کی کوئی بہو بیٹی کسے غیر نال کسے کافر کھیل نہیں کھیل سکتی ملک تو باہر جا کے ہوں وہ پابندی بھی ختم ہو گئی ایک ہو مسلک اچھے اخبار اندر کہ بھجو ہن اپنی بیٹیاں اپنی بھن کافر جا کے غیر ملکہ اندر جا کے انہاں انہاں دوڑا انہوں انہاں دور لگا مر کھے گئی غیرت کتنے گئی شرم کھے گئی حیا سانوں کہ ایک چلو پر پانی مل جائے تے نک ڈوب کے مر جانا چاہیے مر چکے ہونا چاہیے کیوں کہ اگر دینا تھا کہ ابھی مسلمان کیڑا اسلام ہے جڑا ابھی نہیں پھر کہ خدا سارے بڑا راضی اور برابر آؤ سوچیے آؤ گور فکر کر لیے اگر اے روش شساں نہ بدلی اپنا طریقے کار نہ غلط گلت اللہ دے وعدے سچے دے او دا فرمان ہے پھر انتظار کرو میرا عذاب صبح آ شام آنوں آدھا کہ رات دے وعدے سچے دے اور عذاب جس اور مظلوم سارا رگڑا کڈ کے رکھ دے گا پھر اے نہیں کہ تسی ایک پاسے ہو جاؤ میں آیا تھی بچ جاؤ گے ای پکڑے گے پھر ایک پاسو سارا رگڑا نکل جائے اللہ سان ایسی دلت کی موت کو بچا لو ایسے عبرت رات انجام تو سان محفوظ فرما لو اور ناراض جنوں کر چکے آپ او ہے نہ رشوت کی ضرورت نہ سفارش کی نہ جان ہو ضرورت اذا وہ جب ہو کہ اپنا سر ماف پہلے ہی کر دا احمان ہے اہم ہے اِنہ کریم ہے آؤ اس رب نئیے یہ ساری دنیا کی بھی بہتری ہے یہ ساری آخر کی بھی بہتری ہے کہ جی اکی اجے بھی بہت ادر نہ آئے جیسے انجام نظر آ رہا ہے اللہ مینو اور قیامت والے دعا خاص کا موجود نے نماز کو بعد کلو سے دل نال دعا کرو اللہ ایک سے جس لانت دع رہا ہوں اس لانت تو دور کرے بیمارا نو پہ کاملا آجلا ادا فرما مسلمانا ہر طرح کی پریشانی اللہ حضور فرمائے دوسری ایک گزارش کہ دوست کی طرف یہ بھی ہے کہ بارش نہیں ہو رہی نمازیں اس پڑھنی چاہیے بہت اچھی تجویز ہے